الباب الرابع والستون وثلاثمئے باب تحريم استعمال اناء الذہب و اناء الفضت فی الاکل والشرب والطہارة وسائر وجوہ الاستعمال کھانے پینے طہارت اور دیگر استعمال کی صورتوں میں سونے چاندی کے برطنوں کے استعمال کی ممانعت کا بیان عن ام سلمت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذي یشرب في آنیت الفضہ انما یجرجر في بطنہی نار جہنم متفق علیہ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 اور مسلم کی ایک روایت میں ہے بے شک وہ شخص جو سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہے وہ جہنم کی آگ پیٹ میں بھرتا ہے وعن حذیفت رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانا عن الحریر والدیباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة متفق عليه وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنيه الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحافها حضرت حذيفه رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے ریشم اور دیباج کے استعمال سے اور سونے چاندی کے برتن میں پینے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا میں ان کے یعنی کافروں کے لیے ہیں اور آخرت میں تمہارے لیے ہوں گے بخاری و مسلم اور صحیح ہے ان کی ایک اور روایت میں ہے حضرت حضیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم ریشم اور دیباج مت پہنو نہ سونے چاندی کے برتن میں پیو اور نہ ان کے پیالوں میں کھاؤ وعن انس بن سیرین قال کنت مع انس بن مالک رضی اللہ عنہ عند نفر من المجوس فجاء بفالوذج على اناء من فضه فلم ياكله فقيل له حوله فحوله على اناء من خلنج وجاء به فاكله رواه البيهقي باسناد حسن الخلنج الجفنه حضر انس بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ مجوس کے چند افراد کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس عرصے میں چاندی کے ایک برتن میں فالودہ یا مٹھائی کی کوئی قسم لایا گیا چنانچہ آپ نے اسے نہیں کھایا ان سے کہا گیا اسے دوسرے برتن میں ڈلوا لیں تو انہوں نے اسے لکڑی کے برتن میں ڈلوایا اور پھر آپ کے پاس لایا گیا اور آپ نے اسے کھا لیا اسے امام بےحقی نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے